سوال ہے کہ زلزلے کے وقت بھاگنا کیسا ہے تو صدر الشریع فرماتے ہیں کہ زلزلے کے وقت مکان سے نکل کر باہر آ جانا جائز ہے اسی طرح اگر دیوار جھکی ہوئی ہے گرنا چاہتی ہے یعنی گرنے کے قریب ہے اس کے پاس سے بھاگنا بھی جائز ہے وعالی عالم